باب نمبر چھ صوفی کیوں نام رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا لباس زیبطن فرماتے تھے حضرت انس بن مالک ردی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے سواری کے لیے گدھا استعمال فرماتے تھے اور صوف کا لباس زیبطن فرماتے تھے اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس لباس کی ظاہری نسبت سے صوفیہ نام رکھ دیا اور انہوں نے لباس اس لیے اختیار کیا کہ وہ ہلکا اور ملائم ہوتا ہے انب انبیا علیہ السلام کا پہناوا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحا کے سخرا یعنی چٹان سے ستر انبیاء علیہ السلام آبا پہنے ہوئے بیت الحرام جانے کے قص سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ ان نہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ یلب سوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوف اور بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے اور ان کی غذا اور درختوں کے پھل تھے اور جہاں شام ہو جاتی وہیں رات بسر کرنے کے لئے رہ جاتے یعنی وہی ان کی منزل اور مکان ہوتا تھا ستر اصحاب بدر صوف کا لباس پہنے ہوئے تھے حضرت حسن بسری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ستر ایسے اصحابِ بدر کو دیکھا ہے جو صوف کا لباس پہنے ہوئے جنگ بدر میں شریک تھے حضرت ابو حریرا اور حضرت فدالہ بن عبید رضی اللہ عنہ ان کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے جب حضرات غش کھا کر زمین پر گر جاتے تو بدو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے ان تمام لوگوں کا لباس صوف یعنی اون کا تھا جب ان حضرات میں سے کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا یا ان کے کپڑے بارش میں بھیگ جاتے تو ان سے بہیڑی یعنی چرم جیسی بو آنے لگتی تھی اور بعض اصحاب ایک دوسرے سے کہنے لگتے کہ ان کی بو نے تو ہم کو پریشان کر دیا ہے کیا تم ان کی ان کو ان کی بو ناگوار نہیں گزر رہی ہے اور کیا یہ لوگ اسی بو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں ان حضرات نے دنیا کی زینت ترک کر کے یہ کا لباس اختیار کر لیا تھا اور انہوں نے صد رمق کھانے یعنی بہت ہی تھوڑی خوراک اور سترے عورت چھپانے پر قناط کر لی تھی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر آخرت کے معاملات میں مستغرق تھے وہ اپنے مولا اور آقا اور آخرت کے کاموں میں اس قدر اور اس طرح مشغول تھے کہ انہیں لذت اور راحت کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں تھی صوفی صوف سے مشتق ہے اگر با اعتبار اشتقاک دیکھ دیکھا جائے تو یہی لفظ موزوں اور مناسب ہے کہ جب کوئی صوف لباس پہنتا تو عرب کہتے تصوف یعنی سوف پہننا جس طرح کوئی قمیص پہنتا ہے تو کہتے ہیں قمص اس نے قمیص پہنی چونکہ ان کا حال عالم سیرو تیر کے مابین رہتا ہے اور ان کے اقوال بدلتے رہتے ہیں اور ایک بلندی سے دوسری بلندی پر ان کو عروج ہوتا ہے یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے پر عبور کرتے ہیں بس کوئی تعریف ان کو کم حق مقید نہیں کرتی اور نہ کسی تعریف سے ان کے احوال محدود ہو سکتے ہیں اس کے مزید حال یعنی ترقی اور علم کے دروازے ان پر ہمیشہ کشادہ رہتے ہیں ان کا باطن مجمع علوم اور معدن حقیقت ہے اسی لیے ان کا کسی حال کے ساتھ مقید ہونا دشوار ہے جس کا سبب ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا وجدان گوناگوں ہے ان کو کسی باطنی صفت کے ساتھ موصوف ہونا دشوار تھا لہذا ان کو ان کے لباس ظاہری سے منسوب کر کے صوفی کہنے لگے کہ اس لفظ سے ان کو موصوف اور منسوب کرنے میں ان کے اوثاف کی وضاحت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پشمین لباس پہننا یعنی صوف ان کے اسلاف یعنی صوفیاء متقدمین کا لباس ہمیشہ سے شعار رہا ہے صوفیا مقتدین کا لباس ہمیشہ سے شعار رہا ہے جیسا کہ ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں اس لیے اور بھی ان کو صوفی کہا جانے لگا کہ ان کا حال ویسا ہے جیسے مقربین بارگاہ خدا بندی کا ہے اس صورت میں اگر قرب لاہی سے ان کو منصوب و متصف کیا جانا اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا ایک امر دشوار تھا کہ اس میں ان حضرات کا قطعی تعین نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ان کو حال یعنی قرب کے چھپانے اور ان کے باعظمت مقام کو اشاروں کی کثرت اور اسے قربت الہی کے تذکرے, تذکرے, تذکرے کو عوام الناس کی زبانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محض لباس کی مناسبت سے ان کا نام صوفی رکھ دیا گیا کہ یہی ادب کا تقاضا تھا اور ادب ہی وہ چیز ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فیل میں صوفیہ کا ہمیشہ سے اس پر مدا رہا ہے لفظ صوفی کے استعمال کی ایک اور خاص وجہ ارباب زہد و تقوا کو صوفی سے منسوب کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کے صوف سے منسوب اور متصف کیا گیا تو وہ اس امر کا بھی مظہر بن گیا کہ دنیا ان کے پاس بہت کم ہے اور نفسانی خواہشات کی طرف ان کو بہت کم رغبت ہے یعنی نفسی نفیس اور اعلیٰ پہننے پر راغب کرتا ہے اور حرص دلاتا ہے یہاں تک کہ جب کوئی فرد ان کی صحبت میں داخل ہوتا ہے اور ان کے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح اپنے نفس کو تھوڑے پر قانے کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ لباس کی طرح اس کا کھانا پینا بھی اسی ڈھنگ اور طریقے کا ہونا چاہیے یہی بات سمجھ کر وہ مرید نو ان کے طریقے میں داخل ہوتا ہے مرید ابتداہی میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اگر کوئی دوسرا نام رکھا جاتا تو مبتدی کو اصل صفت کے سمجھنے میں دشواری ہوتی اس کے علاوہ اس نام سے منسوب کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ان کو صوفی کے نام سے پکارا جاتا ہے تو روحانی حیثیت سے تو یہ ایک عظیم دعویٰ ہے اور حجت بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صوف کا لباس پہنتے ہیں اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے تو یہ معنی دعوے سے بالکل دور ہیں اور اس میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے اور جو چیز دعویٰ سے دور ہے وہی ان کے حال کے زیادہ مناسب ہے لفظ صوفی کے استعمال کا ایک اور فائدہ صوفیہ کا پشمین لباس کا پہننا ان کی ظاہری حالت کو ظاہر کرتا ہے ان کے کسی حال یا مقام کا تعلق ان کے باطن سے ہے بس اس صورت میں ظاہر کے ساتھ حکم کرنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اس نام سے توازو کا بھی اظہار ہوتا ہے صوفی نام کی ایک توجی یا وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان حضرات نے شکستگی توازو انکسار، فروتنی اور گمنامی کو اپنا شعار بنا لیا ہے تو وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے پھٹے پرانے چیتھڑے جن کو پھینک دیتے ہیں اور اگر ان کی حیثیت اور کوئی ان کی حیثیت نہیں اور ان کے اطراف ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اس صوفہ یعنی چیتھروں کی نسبت سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے لفظ صوفہ سے صوفی اسی طرح ہے جیسے کوفہ سے کوفی یہ توجیح بعض اہل علم حضرات نے پیش کی ہے اور کہتے ہیں کہ لفظی اشتقاق کے اعتبار سے یہ درست ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے زاہد عابد اور متقی لوگوں کا لباس اسی صوف کا رہا ہے کیا صوفی صفحہ سے منصوب ہے شیخ ابو زراعت طاہر رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشایخی سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یوم کلّ الح تعلیٰ موسا علیہ السلام کا نہ علیہ صوفی و صراویلی صوفی و کہ صوفی و اح مین صوفی و نَََََََََََ من جلد ہمارى غيرى مزكى الحديد كہ جس روز اللہ تعالى نے حضرت موسا على السلام سے طور پر كلام فرمايا تو وہ صوف کا جبا صوف کی شلوار اور صوف کی چادر جس کی آستان آستينيں بھى صوف تھی پہنے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں میں گدھے کی کھال کی جوتیاں تھیں جو بغیر کمائے ہوئے چمڑے کی تھیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حضرات کا نام صوفیہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حضور میں اپنی علومِ ہمت اور اسے دلی تعلق رکھنے اور اس کے سامنے اپنے باطنی اسرار پیش کرنے کے باعث صف اول میں ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ اسم دراصل صفی تھا جو اپنے شکل کے باعث صوفی بن گیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفیہ نام صفہ کی نسبت سے رکھا گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غریب اور نادار مہاجرین کے پڑ رہنے کے لیے ایک چبوترا تھا ان غریب و نادار مہاجرین کے بارے میں اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے لِفقرا اللہ احسروفی صبیل اللہ لستوقی اون دور بن فل ارد یہ ناداروں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں محصور ہوئے یعنی روکے گئے اور وہ زمین پر سفر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اگرچہ صفہ سے مشتق ہونا اشتقاق لغوی کے قاعدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے کہ صوفیہ کا حال اصحاب صفہ کے حال سے بالکل مشابہ رہا ہے کہ یہ اصحاب بھی اہل صفحہ کی طرح باہم مل جل کر رہتے ہیں آپس میں الفت و محبت ہے جس طرح اصحاب صفہ کو ان کی تعداد تقریباً چار سو افراد تھی اور مدینہ منورہ میں ان کا نہ کوئی خاندان تھا اور نہ کوئی کمبہ وہ سب کے سب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چبوترے پر رہتے تھے جس طرح صوفیہ خانکہوں اور زاویوں میں رہتے ہیں اصحاب صوفہ نہ کھیتی باری کرتے تھے نہ ان کے پاس دودھ والے جانور تھے اور نہ وہ تجارت کرتے وہ دن بھر لکڑیاں چنتے اور کھجور کی گٹلیاں توڑتے اور تھکے ہوئے رات کو عبادت کرتے اور قرآن مجید ان کو پڑھایا جاتا اور پھر وہ اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلدہی اور غمخواری فرمایا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کرام کو بھی ان کی غمخواری پر آمادہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور انہی کے ساتھ کھاتے پیتے بارگاہ الٰہی میں اہل صفحہ کی شان اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب صفحہ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ولادین یدعنا رب ہم بالغدات ولاشی یوریدون وجہ اور اے پیغمبر ان لوگوں کو مت نکالیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے خواہاں ہیں اور دوسری یہ آیت وسبر نفس کا رب ہم بالغدات ولاشی آپ خود ان لوگوں کے ساتھ صبر اختیار کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور یہ آیت کریم ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ابسوت ول ان جاءه الاعمى اپ نے ترشروئی اختیار کی اور منہ بھی پھیر لیا جب آپ کے پاس وہ نابینا آیا حضرت ابن ام مکتوم اصحاب صفا میں سے تھے اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اتنائی کو پسند نہیں فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا تو یہ شان تھی حضور اہدیت میں اصحاب صفہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے تو آپ مصافحہ سے ہاتھ خود نہیں کھینچتے تھے تا وقت یہ کہ وہی جدا کرتے اہل صفحہ کی معاشی کفالت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشحال لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے یعنی خوشحال اصحاب کے حوالے فرما دیتے تھے ایک ایک صحابی کے ساتھ تین تین اور چار چار اصحاب صفہ کو بھیج دیا کرتے تھے حضرت سعاد بن معاد رضی اللہ عنہ ان میں سے اسی حضرات کو اپنے گھر لے جاتے ان میں سے اسی حضرات کو اپنے گھر لے جاتے اور ان سب کو کھانا کھلاتے حضرت صفحہ دیکھا کہ بس وہ ایک ہی کپڑے سے نماز پڑھتے تھے اور میں سے بعض حضرات تو ایسے تھے کہ ان کا کپڑا ان کے زانوں تک بھی نہیں آتا تھا اور جب وہ رکو کرتے تو ہاتھ سے اس کپڑے کو پکڑ لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ستر کھل جائے اہل صفحہ کا فقر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اصحاب صفحہ میں سے بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک دن ہم کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھواروں نے تو ہمارے پیٹ تباہ کر دیے یعنی جلا دیے پیٹوں میں سوزش رہنے لگی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ شکایت سن کر ممبر پر تشریف لے گئے فرمایا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو کہتے ہیں کہ چھوارے نے ہمارے چھواروں نے ہمارے پیٹ میں سوزش پیدا کر دی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ چھوارے مدینے والوں کا کھانا ہے اور اسی کے ساتھ اہل مدینہ نے ہماری غم کی ہے اور اسی سے ہم نے تمہاری غمخواری کی میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ دو مہینے ہو گئے ہیں محمد کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا یعنی کوئی چیز گھر میں نہیں پکی ہے اور گھر والوں کے پاس پانی اور کھجوروں کے سوا کچھ نہیں ہے اہل صفحہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت شیخ ابوالفتوح رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عبدالباقی اسناد حضرت عبداللہ ابن عباس عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفحہ کے پاس تشریف لے گئے جب آپ نے ان کا فقر عبادت میں ان کی جد و جہد اور اس حال میں بھی ان کی خوش دلی کو ملاحظہ فرمایا تو ان سے فرمایا کہ اے اصحاب صفا تمہیں بشارت ہو کہ تم میں سے جو کوئی ان خوبیوں پر قائم رہے گا جن پر آج تم لوگ قائم ہو اور اس حالت پر خوش رہے گا تو وہ یقینا قیامت کے دن میرا رفیق ہوگا. اہل خوراسان ان لوگوں کو شگفتیا کے نام سے موصوم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انہی حضرات میں سے کچھ حضرات خوراسان میں ایسے ہیں جو غاروں اور کھوہوں میں رہتے ہیں اور انہوں نے شہرو, شہرو شہر وقریہ کی اوقریا کی سکونت کو ترک کر دیا ہے خراسانین ان حضرات کو شگفتیا کہتے ہیں شگفت ایک غار کا نام ہے جس میں ان میں سے بعض حضرات رہتے ہیں لہٰذا ان کو اسی غار سے منسوب کر دیا اہل شام ان حضرات کو جوئیا کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صاحبان فوز و فلاح کا ذکر متعدد بار کیا ہے اور ان میں سے ایک جماعت کو ابرار کے نام سے اور ایک کو مقربین کے نام سے موصوم کیا ہے بعض مقامات پر انہیں لوگوں کو صابرین صادقین ذاکرین محبین یعنی صابروں صادقوں ذاکروں اور محبوں کے الفاظ سے ذکر کیا ہے بہرحال لفظ صوفی ان تمام متفرق ناموں پر جو مذکور ہوئے محیط اور حاوی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ لف صوفی حضرت رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھا ان مذکورہ بالا ہستیوں کو صوفی کے لفظ سے موسم نہیں کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ یہ لفظ تابعین کے زمانے میں استعمال کیا گیا ابو الحاشم پہلے صوفی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے ایک صوفی کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا میں نے اس کو کچھ دینا چاہا لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ میرے پاس چار دمڑیاں یعنی کوڑیاں ہیں جو میرے لیے کافی ہیں اس میں اس اس سے بھی لفظ صوفی کا استعمال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں پایا جاتا ہے اس روایت کی تائید میں یہ روایت ہے کہ حضرت صوفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ابو حاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریاکاری کی باریک باتوں سے واقف نہ ہوتا یعنی مجھے انہوں نے بتایا میں نے ان سے سیکھا کہ ریاکاری کیا چیز ہے یہ روایت امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لفظ صوفی قدیم زمانے سے مشہور و معروف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ دوسری صدی ہجری تک استعمال نہیں کیا گیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مسعود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کے لیے لفظ صحابی استعمال کرتے تھے ان حضرات کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرفِ صحبت سے متصف ہونے سے افضل اور بہتر اور کون سا اشارہ یا نام ہو سکتا تھا عہدے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی عام حالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مسعود ختم ہونے کے بعد جن حضرات نے صحابۂ کرام سے تعلیم حاصل کی اور شرف صحبت پایا ان کو تابعی کے نام سے موصوم کیا گیا لیکن جب عہد رسالت اور ان قطع وہی کو مدت مدیر گزر گئی اور نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تو لوگ مختلف العرا ہو گئے اور لوگوں کے راستے الگ الگ ہو گئے اور ہر صاحب الرائے اپنے ا... ہر صاحب الرائے اپنی رائے میں خود رائے ہو گیا اور اس طرفہ خیالی اور آزاد روی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نفس... نفسیاتی خواہشات نے علمی فضا کو مقدر کر دیا پرہیزگاروں کی بنیادیں ہل گئیں اور زاہدوں کے ارادے متزلزل ہو گئے جہالتوں نے غلبہ پا لیا اس کے کسیف پردے دلوں میں پڑ گئے عادتیں بگڑ گئیں اور ارباب میں, میں گھر گئے اور خطا کاریوں میں مبتلا ہو گئے لوگ اعمال صالح کو چھوڑ بیٹھے بدعمالیوں میں گرفتار ہو گئے نہ صدق عظیمت ان میں باقی رہی اور نہ قوت دینی یہ سب دنیا اور دنیا کی محبت میں پھنس کر رہ گئے تصوف کی بنیاد کس طرح پڑی ایسے ناشائستہ اور غیر صالح محال میں کچھ حضرات نے عزلت اور گوشہ نشینی کو غنیمت سمجھا ازاویوں میں جا کر بیٹھ گئے کبھی کبھار وہاں یہ لوگ جمع ہوتے اور پھر الگ ہو جاتے ان میں اہل صفحہ کا نمونہ موجود تھا اسباب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے نیک امال کے اچھے نتائج برامد ہوئے اور اس ریاست کے باعث ان میں صفائے فہم پیدا ہوئی اور علوم الہیہ کے قبول کرنے کے لائق بن گئے اور اس طرح ان کو ظاہری زبان کے ساتھ ساتھ باطنی زبان اور عرفان حاصلہ سے ایک اور نیا عرفان حاصل ہوا اور اس طرح ایمان ظاہری کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایمان باطنی سے بھی بہرور ہو گئے جیسا کہ حضرت حرف ردیلان نے فرمایا کہ جب مجھے غیر معمولی ایمان کے مرتبے کا کشف ہوا جو عام لوگوں میں نہیں پایا جاتا تو اس وقت میں حقیقی اور صحیح معنوں میں مومن بن گیا ان علوم نے ان زاویہ نشینوں اور گوشہ نشینوں کو نئے علوم سے واقف کرایا اور انہوں نے ان علوم جدیدہ کے لیے ایسی اصطلاحات وضع کیں ان کے خیالات کی ترجمانی کر سکیں اور ان کے وجدان و باطنی کیفیات کو ظاہر کر سکیں انہی اصطلاحات اور انہی علوم جدید کو تعلیمات تصوف یا تصوف کہا جانے لگا اور پھر اخلاف نے اپنے اسلاف سے اس کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا اور یہاں تک کہ زمانہ ما بعد میں اس نے ایک باقاعدہ علم و رسوم کی شکل اختیار کر لی اور اسی وقت سے یہ لفظ صوفی بھی ان میں رائج ہو گیا اور یہ حضرات خود بھی اسی نام سے معصوم ہو گئے یعنی صوفی کہلائے بس اس وقت سے یہ علم ان کی نشانی ہے اور علم ال کی صفت ہے عبادت الہی ان کا سراپا ہے اور تقوی ان کا لباس ہے حقیقت الہیہ کے اثرار ان کے حقائق ہیں صوفی کی تعریف یہ حضرات جو فضائل کے مالک ہیں اپنے کنبوں اور قبیلوں کو چھوڑ کر اور ان سے منھ موڑ کر غیرت کے قبول غیرت کے قبوں میں رہتے ہیں اور حیرت کی دنیا میں آباد ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے فضل و کرم سے لہجہ بلحظہ ترقی اور سعود کی جانب رواں ہیں محبت کی آگ ان کے دل میں شعلہ زن ہے اس پر بھی ان کی تشنگی کا یہ عالم ہے کہ حل من مزید ہے کوئی جو اور زیادہ کرے کا نعرہ بلند کرتے ہیں الہی ہمارا حشر اسی گروہ کے ساتھ کرنا ان کے حالات باطنی ہم کو نصیب فرمانا واللہ عالم